اور اللہ نے اسمان اور زمے کو حق کے ساتھ بنا اور اس لیے کہ ہر جان اپنی کیے کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہوگا